الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ان لا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتخوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به ولا رحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم آمالكم ويغفر لكم قلوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فردا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهديه هد محمد صلى الله عليه وسلم وشره أمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله سمير عليه من الشيطان الرزيم من همذه ونفته ونفته بسم الله الرحمن الرحيم ولا تخذني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا منون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال في موض آخر من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منير وعن عبد الله بن عمر بن عاش رضي الله تعالى عنه قال قيل رسول الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال كل محموم القلب صدوق اللسان قالوا صدوق اللسان فما فما محموم القلب پالقی لافی ولا بک ولا قل ولا حسد اور شاہما رحمت اللہ علیہ معذر المکرم حاضر الجمہ ناظرین و مشاہدین لگاتار دو جمعہ سے دل کی اہمیت پر میں آپ کے سامنے خطبہ دے رہا ہوں اس سے پہلے جن چیزوں سے دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے دل سخت ہو جاتے ہیں ان چیزوں کا ذکر کیا تھا اس کے بعد وہ چیزیں جن سے انسان کا دل نرم پڑ جاتا ہے ان چیزوں کو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا آج ایک ایسے دل کی صفات اور خوبیاں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے جس دل والے کے لیے اللہ رب العظمین نے جہنم سے عذاب سے نجات کی خوشخبری سنائی قرآن کے اندر احادیث سیاح کے اندر دلوں کی بہت ساری انوار اقسام اقسام اور ہر دل کی بہت ساری شفاط بیان کی گئی ہیں عمومی طور پر تین طرح کا دل ہوتا ہے اور ہر دل کی الگ الگ خصوصیات ہیں الگ الگ اس کی علامتیں اور اس کی پہچان ہیں ایک ایسا دل جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان سے خالی ہو اس کا آخرت پر ایمان نہ ہو نبی و رسول پر ایمان نہ ہو ایسا دل کافروں کا دل ہوتا ہے جو نہ اپنے خالق کو پہچانتا ہو نرب کو پہچانتا ہو اور نہ ہی اس پر اس کا ایمان ہو یہ کافروں کا دل ہوتا ہے اور ایک دل اہل ایمان کا ہوتا ہے جن کے دل اللہ رب العالمین پر ایمان سے آباد ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے آباد ہوتے ہیں نبی و رسول پر ایمان ہوتا ہے آخرت پر ایمان ہوتا ہے یہ دوسرا دل ہے اہل ایمان کا تیسرا دل منافقین کا ہوتا ہے جن کے دلوں میں گرچے ایمان کا دعویٰ تو ہوتا ہے لیکن حقیقت میں ان کے دل اللہ پر ایمان سے خالی ہوتے ہیں ان کے دلوں میں کفر شبہ ہوتا ہے وہ دنیا میں ظاہر کے لحاظ سے تو مسلمانوں میں گنے جاتے ہیں لیکن آخرت میں ان کے ساتھ بہت برا اثر ہوگا وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر رہیں گے کافروں سے بھی زیادہ سخت عذاب منافقین کو قیامت کے دن دیا جائے گا کیونکہ منافقین اپنی گمان کے مطابق اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اہل ایمان کو مسلمانوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں اور اس طریقے سے ان لوگوں کی صنف میں اپنے آپ کو شمار کرنے کی کوشش کرواتے ہیں جس صنف اور جس جماعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اسی لیے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اللہ عبلان منافقین کو دے گا اہل ایمان ایسے دل والوں کو جو منافقین ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں نفاق کا مرض شک کا مرض کفر کا مرض اور اس طریقے سے بے شمار بیماریاں ان کے دلوں کے اندر پائی جاتی ہیں لیکن جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان اہل امام کے دلوں کی بھی بہت ساری اقسام ہیں ان کی بہت ساری صفات ہیں انہیں میں سے ایک دل ہے جسے کلبِ سلیم کہا جاتا ہے قلبِ سلیم جن کے لیے اللہ رب العارمین نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے اور جہنم سے نجات کی خوشخبری اللہ رب العام نے دی ہے فطل ابراہیم علیہ السلۃ نے اللہ رب العمین سے بہت ساری دعائیں کی انہیں میں سے یہ دعا بیتی ولانی ولا عماخون اللہ رب العامین کس دن سارے بندے اٹھائے جائیں گے ساری انسانیت اٹھائی جائے گی سب کو تیرے سامنے پیش کیا جائے گا اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس دن رسوا نہ کرنا یو دن جس دن نہ, مال کام آئے گا, نہ اولاد کام آئے گی یہ مال کام نہیں آئے گا وہی مال کام آئے گا جس مال کو آپ نے حلال طریقے سے کمایا ہوگا اور حلال جگہوں پر خرچ کیا ہوگا وہ مال کام نہیں آئے گا جس مال کو آپ نے حرام طریقے سے کمایا حلال جگہوں پر خرچ کیا یا حرام طریقے سے کمایا اور حرام جگہوں پر خرچ کیا یہ مال قیامت کے دن ابال جان ہوگا عذاب کا ذریعہ اور سبب ہوگا یہ مال قیامت کے دن کام نہیں آئے گا وہ مال ضرور کام آئے گا جو مال اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے کمایا ہوگا اور اسی کے حکم کے مطابق آپ نے خرچ کیا ہوگا وہ مال ضرور کام آئے گا وہ اولاد بھی کام آئے گی جس اولاد کی آپ نے دین کی تربیت کی ہوگی ایمان کی تربیت کی ہوگی اور انہیں دین اور اسلام سکھایا ہوگا دینی تربیت کی ہوگی اور اولاد بھی آپ کے لیے قیامت کے دین کام آئے گی لیکن وہ کام نہیں آئے گا جو حرام طریقے سے وہ اولاد کام نہیں آئے گی جن کی تربیت پر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی جن کے جسمانی تربیت کا آپ نے تو خیال رکھا لیکن دینی تربیت پر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی نہ ایمان کی تعلیم دی نہ عقیدے کی تعلیم دی نہ شرک کی مذمت اور اس کے نقصانات اور اس کی تباہ کاریوں سے آپ نے اپنی اولاد کو اپنے ماتحت کے لوگوں کو محفوظ رکھا لہذا وہ اولاد قیامت کے دن کام نہیں آئے گی یوم والا منۃ اللہ کلب سلیم مگر وہ بندہ جو قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوگا جو کلب سلیم کے ساتھ حاضر ہوگا وہ بندہ اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا قبر کے عذاب سے بھی بچ جائے گا اور طریقے سے جہنم کے عذاب سے بھی بچ جائے گا اور دنیا کے اندر بھی اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا اگر کچھ مصیبتیں آئیں گی کچھ تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی تو اس بندے کے لیے عذاب نہیں ہوگا بلکہ اس بندے کے لیے آزمائش ہوگی اور اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اس وقت ہوگا یہی پہچان ہے میرے بھائیوں دنیا میں عذاب کی اور کیوں, اگر اور تکلیف اور مصیبتوں کی اگر اہل ایمان متقی اور پرہزدار لوگوں کے ساتھ کوئی پریشانی آتی ہے جو ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ اس وقت بنتی ہے حتیٰ کہ ان کے پاؤں میں اگر کانٹا بھی ہے تو اللہ تعالی ان کی ان کے غلطیوں کو گناہوں کو کرتا ہے بیماریاں آتی ہیں بیماریاں ہمارے گناہوں پر کفارہ بن جاتی ہیں لیکن یہی بیماریاں یہی تکلیفیں اور مصیبتیں اگر اس شخص کے لیے آئے جو اللہ تعالیٰ سے روگردانی کرتا ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتا یا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہیں دین اور شریعت کے مطابق زندگی نہیں گزارتا یہی چیزیں اس کے لیے عذاب بن جاتی ہیں یہی چیزیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتقام بن جاتی ہیں یہ اہل ایمان کے لیے بسارت ہے یہ اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہے اے, اے ایمان والو خوش ہو جاؤ اگر دنیا میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے اگر تمہارا دل سلیم ہے اگر تمہارے دلوں میں اللہ کا ایمان موجزن ہے اگر تمہارا دل شرک سے اور اس طریقے سے نجاست اور نفاق اور کفر کی گندگیوں اس کی آراائشوں اور اس کی نجاستوں سے تمہارا دل پاک ہے خوش ہو اگر دنیا کے اندر کوئی تکلیف اور مصیبت اتی ہے تمہارے ایمان کو بلند کرنے کے لیے تمہارے درجات کو بلند کرنے کے لیے تمہارے گناہوں کو جو جاننے ان میں ہو جاتا ہے ان گناہوں کا بنانے کے لیے اللہ رب العالمین ساری چیزیں بھیجتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے ہمارے حسط نبی علیہ السلام نے حسطی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیب السلیم کہ جو قلب سلیم لے کر کے گا اللہ تعالیٰ اسے رشوا نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم کا عذاب نہیں دے گا آج کے درس میں میں یہی بتانا چاہتا ہوں قلب سلیم ہے کیا وہ کون سا قلب ہے جس کے لیے اللہ رب العالمین نے جہنم سے بچنے کی خوشخبری سنائی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سب اپنے دلوں کو کلب سلیم بنائیں اپنے دلوں کو اللہ تعالی کے ایمان سے موجز رکھیں اور اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے آباد رکھیں تو کیونکہ اگر دل صحیح ہوگا تو ہمارے امال بھی صحیح ہوں گے دل بادشاہ ہوتا ہے اگر انسان عمل نہیں کرتا اور وہ کہے میرا دل صحیح ہے وہ قذاب اور جھوٹا ہے ایسا نہیں ہو سکتا اگر آپ کا دل صحیح ہے آپ کے دل میں اللہ پر ایمان ہے نبی پر ایمان ہے تو اس ایمان کی چیزیں ظاہر میں نظر آئیں گی آپ کے ہمال سے ثابت ہوگا کہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے صحیح بندے ہیں اللہ پر آپ کا ایمان ہے اگر صرف دعویٰ ہے کہ میرا ایمان صحیح ہے میرے دل کے اندر ایمان ہے لیکن آپ کے پاس عمل نہیں ہے آپ کا زاب اور جھوٹے ہیں یہ نہیں ہو سکتا ہے انسان بیمار ہوتا ہے اس کے چہرے پر اس کے آسار نمایاں ہو جاتے ہیں انسان کو بخار ہے انسان کے دل میں کوئی بیماری ہے اس کے پیٹ میں کوئی بیماری ہے انسان کے جسم سے اس کے چہرے سے نمایاں ہو جاتا ہے انسان کی کُتب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ انسان بیمار اور مریض ہے لہذا دل کے اندر ہمارے جو چیز ہوگی ظاہر نظر آئے گی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تقوا ہے ہمارے دل میں ایمان ہے لیکن عمل نہیں تو ہم جھوٹے ہیں ہم کذاب ہیں دنیا والوں کو دھوکہ دے سکتے اللہ تعالیٰ کو جو علام الغیوب ہے ہمارے سینے کے راج سے اور دنوں کے بھید سے واقف ہے اس رب العالمین کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے کب تک دھوکا دیں گے دنیا والوں کو تب تک کہیں کہ ہمارا دل اللہ کے ایمان سے معمول ہے جب تک آپ کی زندگی ہے چند روزہ زندگی ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے حساب و کتاب دینا ہے اللہ منطو کلب سلیم جو قلب سلیم لے کر کے حاضر ہوگا اسی دل کو اللہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے گا قلب سلیم ہے کیا قلب سلیم کی بہت ساری کتاب قرآن کے درمیان کی گئی ہیں احادیث کے درمیان کی گئی ہیں سلیم کیا ہے کلب سلیم وہ ہے سب سے پہلی خوبی قلب سلیم ہے کی ہے کہ سلیم کے معنی ہوتے محفوظ کے محفوظ کے اس کا دل شرک سے محفوظ ہو اس کا دل کفر سے محفوظ ہو اس کا دل نفاق سے محفوظ ہو کیونکہ یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو جہنم کے اندر لے جانے والے ہیں جس دل کے اندر شرک ہوگا یا امال میں شرک ہوگا یا کفر اور نفاق ہوگا ایسا دل والا کبھی بھی جنت کی خوشبو سے نہیں ملے گی جنت کے اندر کبھی نہیں جا سکتا وہ انسان جس کے دل کے اندر شرک یا امال کے اندر شرک ہوگا طلب سلیم کی سب سے پہلی خوب یہی ہے سب سے پہلی نشانی اور علامت اور پہچان یہی ہے کہ اس کا دل شرک سے محفوظ ہو شرکی گندگیوں سے محفوظ ہو کفر اور نفاذ کی آرائشوں سے اور اس کی گندگیوں سے اس کا دل محفوظ ہو یہ سب سے پہلی خوبی ہے طلب سلیم کی اسی طریقے اس کا دل کبر سے غرور سے حسب سے خیانت سے اور اس طریقے جو دل کی بیماریاں ہیں ان تمام چیزوں اس کا دل محفوظ ہو اس کے دل کے اندر گھمن نہ ہو اس کے دل کے اندر تکبر نہ ہو اس کے دل کے اندر غرور نہ ہو کسی کی تحریر نہ ہو کسی کی حکالت نہ ہو اس کے دلوں کے اندر عداوت نہ ہو اس کے دلوں کے اندر حسد اور بغض نہ ہو دل کی تمام گندگیوں سے اور آدائشوں سے اس کا دل جب پاک ہوگا تب اللہ تعالی اسے جہنم سے پاک کرے گا جہنم سے نجات دے گا تو اس کے دل کے اندر یہ ساری بیماریاں نہ ہوں جو دل کی بیماریاں ہیں کیونکہ دل کی بیماریاں بڑی سخت بیماریاں ہوتی ہیں انسان کے دلوں کو سخت کر دیتی ہیں انسان کے دلوں پر زنگ لگا دیتی ہیں اور انسان کے دل دلوں کو حق اور باطل کی تمیز جو ہوتی ہے اس سے محروم کر دیتی ہیں لہذا انسان کا دل ان تمام بیماریوں سے اگر پاک ہے وہ قلب شرین ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا گیا آپ سے پوچھا گیا افضل انسان کون ہے افضل لوگوں کے بارے میں آپ سوال کیا گیا آپ نے کہا سدوک الشان و محبوب القلب سچ زبان کا سچا ہو سچا اچھا انسان کون ہے افضل انسان کون ہے جو زبان کا سچا ہو جھوٹ نہ بولتا ہو اور جو اس کے دل میں ہے زبان سے ظاہر ہوتا ہو دل سے اس نے اللہ پر کی تصدیق کی زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے زبان سے اس کا اقرار کرتا ہے اور اپنے زبان سے دل کی سچائی کی گواہی دیتا ہے جس, کا... جس کی زبان سچی ہو جو اللہ کے بارے میں نہ جھوٹ بولتا ہو نبی کے بارے میں جھوٹ نہ بولتا ہو دین اور شریعت کے بارے میں جھوٹ نہ بولتا ہو حدیثوں کے بارے میں جھوٹ نہ بولتا ہو زبان سچی ہو لوگوں کے سامنے جھوٹ نہ بولتا ہو سدوک السان جو سچی زبان والا اور مخموم القلب ہو لوگوں نے سوال کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سدوک السان کو جانتے ہیں سچی زبان والے کو ہم جانتے کہ کون ہے وہ لیکن مخموم القلب کون ہوتا ہے مخموم القلب کون ہوتا ہے ہمارے نے اس کی ایک فرمائی اور کہا عقی النقی اللہ وہ دل جو تقرب والا ہو جس کے دل میں اللہ تعالی خوف بستا ہو متقی الہدار دل والا ہو اتقی تقے والا دل ہو تقوہ کیا ہے تقوا ایک انسان اللہ تعالی کی بھیجی ہوئی شریعت اور دین کے مطابق عمل کرے اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لے جائے جہنم کے درمیان ایک آڑ کھڑی کر دے دیوار کھڑی کر دے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق اللہ اور اس کے رسول احکامات کے پر عمل کر کے اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کر کے اپنے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے درمیان دیوار اور حاجز کھڑی کر دے اسی کو تقویٰ کہا جاتا ہے تو آپ نے سروا کہ تقوی والا دن ہے صاف دل جس کے دل کے اندر کوئی کوئی بخ اور بھی عداوت نہ ہو اس کا دل صاف ہو ایک دم ہمارے نبی نے مومن کی مثال کی دی ہے میرات المومن آپ نے کہا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ کے مائنڈ ہوتا ہے آئینہ صاف و شفاف ہوتا ہے اس طریقے سے ایک مومن کا دل بھی صاف و شفاف ہوتا ہے صاف و شفاف ہوتا ہے ہوتا اس کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے اور اس کے دل کے اندر گرد و حسد نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی لا لاسمافی تیسری خوبی مان نبی نے فرمائی کہ اس کے دل کے اندر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے اس گناہوں کو کہا جاتا ہے دل کے گنا دل پاک ہوتا ہے اور اس سے جو دیگر گناہ ہیں ان سے بھی پاک ہوتا ہے تو کی اگر دل اس لیے اس کا دل گناہوں سے پاک ہوتا ہے تو اس کی زندگی بھی گناہوں سے پاک ہوتی ہے پھر آپ نے فرمایا چوتھی خوبی بھی نے ظلم اور جاتی نہیں ہوتی وہ ظلم نہیں کرتا ہے جاتی نہیں کرتا کسی کو ستاتا نہیں ہے کسی کو کسی کو آداب نہیں دیتا یا تکلیف نہیں پہنچاتا ہے وہ لا بقیہ اس کے دل کے اندر کوئی ظلم اور جاتی نہیں ہوتی وہ نہیں ظلم کرتا ہے تو کسی معلوم ہے کہ اللہ نے ظلم کو حرام کر دیا ہے لہذا جب اللہ نے ظلم حرام کر دیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بھی چاہتا ہے کہ ہم بھی برگوں پر ظلم نہ کریں ظلم سے بغی سے اداوس اور ادوان اور طوفیان اور سرکشی سے اس کا دل پا کو صاف ہو ہے اس کے دل کے اندر یہ بیماریاں نہیں ہوتی ولا اور نہ اس کے دل کے اندر خیانت ہوتی خیانت نہیں کرتا ہے وہ نہ اللہ تعالی کے ساتھ خیانت کرتا ہے نہ لوگوں کے ساتھ خیانت کرتا ہے اللہ نے جو دین بھیجا وہ ہمارے لیے امانت ہے یہ اللہ ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمینوں پر نازل کیا تھا اور جبال اور پہاڑوں پر نازل کر دیا تھا سب نے اس امانت کو اٹھانے سے سوکار کر دیا یہ قرآن اللہ کی امانت ہے حدیث اللہ کی امانت ہے اللہ نے جو دین بیجا شریعت بھیجیے اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اس کے اندر خور نہیں کرتا خیانت نہیں کرتا امانت کے اندر جیسے نبی نے ہم کو بتایا جیسے اللہ نے نبی کو بتایا نبی نے امت کو پوری انسانیت کو بتایا اس دین کے اندر کمی بیشی کے بغیر کسی نئی چیز کا اضافہ کیے بغیر اس دین کے اوپر مکمل طور پر عمل پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دین کے ساتھ خیانت سے محفوظ رہتا ہے یہ دل ہے خیانت ہی ہے اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے کیونکہ اس خیانت کے انجام بڑا بھیانک ہونے والا ہے اس خیالت کے انجام جہنم ملنے والی ہے ایسے لوگوں کو اللہ کے صول صلی اللہ علیہ وسلم حوض کو سرت بھی بھگا دیں گے جو اللہ تعالیٰ کے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتے ہیں جو خیالت کے انتخاب کرتے ہیں اور وہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے جو صاف ستھرا دین ہے جو مکمل دین ہے کامل دین ہے عمل کرے بغیر اس دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اللہ کے صوف صلی اللہ علیہ وسلم کیا مت کہنا ہے ایسے لوگوں کو اپنے حوصلہ بھی بھگا دیں گے لا بلّہ اس کے دل کے اندر خیالت نہیں ہو اللہ کی بھیجی ہوئی عمارت پر مکمل طور سے مت پہرا ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتا اس کے بھیجے ہوئے دین کے ساتھ خیانت کا جرم نہیں کرتا اور بندوں کے ساتھ بھی خیانت نہیں کرتا وعدوں کو پورا کرتا ہے اور امانتے واپس کرتا ہے سچائی کے ساتھ کام لیتا ہے نہ بندوں کے ساتھ خیانت کرتا نہ اللہ ابانی کے ساتھ خیانت کرتا ہے بندوں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرتا ہے اگر کوئی انسان بندوں کے حقوق کو ادا کرے لیکن اللہ تعالیٰ کا حقوق نہ ادا کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے کفر نفاق کا انتخاب کرے میرے بھائیوں ایسا انسان کلب سلیم والا نہیں ہو سکتا ایسا انسان اپنے آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتا کیونکہ قلب سلیم والوں کے لیے اللہ رب الامی نے جہنم سے بچنے کی خوشخبری سنائی ہے اور جہنم سے کون بچے گا جو اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے والا ہو اللہ تعالی کے حقوق ادا کرنے والا ہو اللہ تعالیٰ کے حقوق میں بنکوں کو نہ جوڑنے والا ہو جو حقوق اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے ان میں کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ برابر نہ کرنے والا ہو جب وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرے گا تبھی اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ رکھے گا تو ہمارے نبی نے فرمایا خیانت کرتکاب نہیں کرتا ولا حسد اور نہ ہی وہ حسد کرتا ہے اس کا دل حسد سے پاک ہوتا جو کی حسد نیکیوں کو ختم کر دیتی ہیں حسد نیکیوں کو جلا دیتی ہیں اور انسان جو حسرت کرتا ہے وہ خود بڑی ہی مشکل زندگی گزارتا ہے وہ ہمیشہ وہ انسان پریشان حال رہتا ہے اس کے چہرے پر کبھی آپ کو بساس رضا نہیں آئے گی وہ لوگوں کی خوشیوں کو دیکھ کر کے ناخوش ہو جاتا ہے اس کے دلوں کے اندر دل حسد ہوتا ہے لوگوں کو اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان نعمتوں کو چھن جانے کی کوشش کرتا ہے دعا کرتا ہے تمنا کرتا ہے وہ نعمتیں جو اللہ نے کسی اور بندے کو دی ہیں وہ نعمتیں اس بندے سے چھن کر کے مجھے مل جائیں اسی کو تمّن اسی کو حسد کہا جاتا ہے حسد یہی ہے کہ اللہ نے کسی کو کوئی نعمت دی وہ نعمت اللہ نے اسے دیا اللہ نعمتیں دینے والا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس پر خوش ہونے کے بجائے یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ نعمتیں اسے چھن جائیں اور وہ نعمتیں مجھے مل جائیں وہ ساری چیزیں مجھے مل جائیں اسی کو حسد کہا جاتا ہے اسی کو حسد کہا جاتا ہے اسلام کے اندر حسد حرام ہے اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہوئی تقدیر پر اعتراض اللہ نے فیصلہ کیا کہ میں نعمتیں فلاں آدمی کو دوں گا ہم اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو چھین لے ہم کون ہوتے اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرنے والا اس لیے حسد بہت بڑا جرم ہوتا ہے اور جو حسد کا انتخاب کرتا میرے بھائی اس کی پوری زندگی ہمیشہ عزیرن رہتی ہے ہمیشہ پریشان حال کی زندگی گزارتا ہے وہ کبھی اس کے چہرے پر آپ سکون اور اطمینان نہیں دیکھیں گے بجھایا ہوا پریشان حال ہمیشہ انسان نظر آئے گا لیکن جس کا دل کشادہ ہے اپنے مومن مندوں کے لیے اہل ایمان کے لیے انسانوں کے لیے وہ دیگروں کی دی ہوئی نعمتوں پر چڑھتا نہیں ہے بلکہ یہ دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نے جیسے فلاں کو نعمت دے رکھی ہے اس کو نعمتیں اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھی دے دے تاکہ ان تیری نعمتوں کو تیر راستے ہم استعمال کریں ہمارے پاس مال دے اللہ تمہیں مال دے دے کیونکہ فلا آدمی بہت زیادہ مال کو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے میں اس بندے کی طریقے سے بننا چاہتا ہوں جو بندہ تیرے راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ دے دے. تاکہ تیرے مال کو تیری راہ میں خرچ کروں میں غریبوں کی مدد کر سکوں یتیموں کی مدد کر سکوں تیرے دین کی نشر و اشاعت کے لیے پیسہ اور روپیہ درکار ہے اس مال درکار ہے وہ مال تیرے سچے نبی کی سچے دین اور سچی شریعت کو ہم دنیا کے سامنے پھیلا سکے اللہ تعالیٰ تمہیں مال دے دے وہ اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے اس کے پاس علم نہیں ہے وہ دیکھتا ہے کہ دنیا کے اندر بہت سارے علماء ہیں جو توحید و سنت کو سلیم صاحب کے عقید اور مرحص کے مطابق پھیلاتے ہیں نسر و شاد کرتے ہیں دین کو پھیلاتے ہیں وہ دین جو اللہ نے بھیجا ہے وہ دین نہیں جو ان کا اپنا بنایا ہوا بزرگوں کا دین ہے قصے اور کہانیوں والا دین ہے یا اس طریقے سے اے صوفیوں کا دین ہے، اور خرافات اور شرک اور رسم و رواج کا دین وہ دین نہیں وہ جو دین اللہ نے تو تو گنگار ہوگا وہ دین اگر, گا تو, ہوگا، دین اگر گا تو مجرم ہوگا وہ برائی کا ارتقاب کرنے والا برائی کے نسل و شاعت کا ساتھ دینے والا ہوگا لہٰذا وہ دین نہیں وہ نبی کو بھیجا دیا جس کے اندر کمال ہے جس دن کے اندر کوئی نقش اور کوئی کمی نہیں ہے اس دین کے پھیلانے والے جو علماء ہیں ان کے لیے نشرش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمیں بھی علم دے دے تاکہ میں تیرے علم کو فلاں مندوں کی طریقے سے فلاں واللما کے طریقے سے جو تیرے دین کو بغیر کسی خوف کے بغیر کسی خور کے بغیر توحید اور سنت کی کی چور پر سنت اور توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہا جاتا ہے کی حسن کیا ہے کسی کے اوپر اللہ کی بھیجی ہوئی نعمتوں کا انکار کر دینا یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ اس کی نعمت کو تو چھین لے وہ نعمتیں ہمیں دے دے اس طرح کی انسان برا ہے عیاشیا کرتا ہے ظلم اور شرک کا انتخاب کرتا ہے فلاں بندے کی طریقے سے جو اس کے لیے مثال نہیں جو اس کے لیے مثال کی حیثیت نہیں رکھتا اس کی طریقے سے کہتا ہے کہ ہمارے پاس بال ہو جائے گا میں بھی فلاں کی طریقے سے عیاشی کروں گا حرام کام کروں گا ظلم کا انتخاب کروں گا یہ بھی شریعت کے اندر حرام ہونا جائے وہ ہمارے لیے مثال نہیں ہے ہمارے لیے سچی مثال ہے نیگ لوگوں کی مثالیں ہیں اچھے لوگوں کی مثالیں ہیں امبیا اور سرحا اور دیندار متفی پرہزدگار لوگوں کی مثالیں ہیں یہ بری مثالیں پہلے ایمان کے لیے نہیں ہیں تمہاری فمتی والا حسد اس کے اندر حسد نہیں ہوتا اس کا دل حسد سے پاک ہوتا ہے کیونکہ اس کا لاپر ایمان ہوتا ہے اسے معلوم ہے کہ اللہ مرضی کے مطابق جس کو جو نعمت دینا چاہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے ہم کون ہوتے ہیں کسی کو قلب سلیم کہا جاتا ہے دنیا حرس اور لالچ سے تما سے اس کا دل پاک صاف ہوتا ہے آخرت کی فکر کرتا ہے وہ دنیا ہی بنانے کی فکر نہیں کرتا دنیا چند روزہ زندگی ہے اس کے سامنے آخرت ہوتی ہے آخرت کی فکر کرتا ہے اپنی آخرت کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے آخرت کیسے محفوظ رہے گی دنیا کو اللہ نے داولمر بنایا نیکمار کر کے اور صحیح ایمان اور عقیدہ اپنا کر کے آپ اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں یہ دنیا آخرت سنوارنے کے لیے ہے اور اگر کوئی انسان اللہ کے بھیجے ہوئے بھی دین اور شریعت کے مطابق اللہ پر ایمان اس کے اصول پر ایمان لائے بغیر زندگی گزارتا ہے اپنی آخرت کو بگاڑتا ہے لہذا آخرت کو سنوارنے کی وہ فکر کرتا ہے اپنی آخرت کے راز کرتا ہے یہ انسان اب جو ہے قلب سلیم والا ہوتا ہے ایسے انسان کریے اللہ ارغلامی نے جنت کی خوشخبری سنائی اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے لوگوں کے حقوق ادا کرتا ہے یہ بھی قلب سلیم والا ہوتا ہے اس طریقے سے اللہ رامی کے ذکر سے اس کے دل کو دمان ملتا ہے اس کی رامتیں ہوتی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو قلب سلیم والے کو اطمینان ملتا ہے ایسے دلوں پر اللہ البرمن سکون نادر فرماتا ہے ایسے دلوں کو اطمینان ملتا ہے ایسے دل جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں وہ کلب سلیم ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا من خشی الرحمان بالغیب وہ جا اب کلب منیم ایسے لوگوں کے لیے جنت کی خوشخبری ہے جو ہم دیکھے اللہ پر ایمان رکھتے اللہ کا خواب کے دلوں کے اندر ہوتا ہے یہ کلب سلیم والے کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے وہ جا قلب منیب اور قلب منیب لے کر کے حاضر ہوتا ہے منیب کیا ہے منیب کے معنی ہوتے رجوع کرنے والا اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے مصیبت پریشانی آتی ہے اللہ پر ایمان کی تصدیق کرتا ہے اللہ کی طرف رجوع ہوتا رہتا ہے توبہ کرتا ہے گناہوں سے برائیوں توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اور استقامت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین پر ہمیں مستقیم رکھ استغامات فرما یہ بار بار اللہ تعالیٰ دعا کرتا ہے یہ قلبِ منیب ہے والے ہیں کے لیے اللہ نے جنت کیسے کی لوگ کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کا جب ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں وہ جنت قلوب ہوں جب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈر جاتے وہ قلب سلیم ہے جو غیروں کے خوف سے محفوظ رہتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف سے جو آباد رہتا ہے کیونکہ ایک رب کا خوف دنیا کے تمام خوف سے انسان کو محفوظ کر دیتا ہے اگر ہم نے دنیا کا خوف دل کے اندر بٹھا لیا انسان مجل ہو جاتا ہے اور بہت سارا خوف اس کے دل کے اندر آ جاتا ہے لیکن ایک رب جو دنیا کا ایک رب جو سب کا خالی و مالک ہے سب سے زیادہ طاقتور ذات ہے رب العالمین ہے قوی ہے وہ رب العالمین اگر اس کا دل اس کے دل میں اگر ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا تو دنیا کے ساری چیزوں سے ہم بے خوف ہو جائیں گے مطمئن ہو جائیں گے تو ایسا انسان یہ قد سلیم والا ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خوف ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے اس کا دل گہر جاتا ہے اس کے دل نرم پڑ جاتے ہیں آیتوں کا اثر ہوتا اس کا دل پتھر جیسا نہیں ہوتا جس پتھر پر پانی پھینک دو پانی بہ جائے اس پانی کا اس پتھر پر کوئی اثر نہ ہو اس کا دل نرم ہوتا ہے پتھروں جیسا نہیں ہوتا ہمارے دل تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گیا پران کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے نبی کی حدیثوں کی تعلیم دی جاتی ہے شرکی کی کباتیں بیان کی جاتی ہیں جہنم کی ہوناکیاں بیان کی جاتی ہیں جنت کی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے ہمارے دنوں کے اندر نہ کوئی نہ کوئی امید جگتی ہے نہ ان عذاب سے اور نہ ان چیزوں سے ہمارے دنوں کے اندر کوئی خوف پیدا ہوتا ہے ہمارا دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے کچھ پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے رہریں بہتی ہیں کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے پانی کے چشمے پھوٹتے ہیں لیکن ہمارے دنوں سے نہ اللہ کا ذکر پھوٹتا ہے نہ اللہ کا نہ ہمارے کے اندر ہوتا ہے ہمارا دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گیا ہے دنوں کا علاج کرنے کی ضرورت ہے میرے کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے اگر دل کا آپ نے علاج کر لیا تو آپ کے امال بھی صحیح ہو جائیں گے آپ کے امال بھی صحیح جو بیج اتنا زیادہ مضبوط ہوتی ہے کا اس کا اثر درخت نظر آتا ہے اس کا اثر شاخوں پر نظر آتا ہے ٹہنیوں پر نظر آتا ہے ہمارا دل اگر سخت ہوگا تو اس کا اثر ہمارے اعمال پر جسم پر نظر آئے گا اگر ہمارے دل نرم ہوں گے خشور و خود گے اللہ کی محبت گے محبت سے خالی ہوں گے اللہ کا خوف ہوگا کا خوف دلوں کے اندر نہیں ہوگا اگر یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر ہوگی, تو میرے بھائی اس کا اثر بھی ہمارے جس کے نظر آئے گا. لہذا کلب سلیم دلوں کی حفاظت کیجیے دلوں کو, دلوں کو اللہ کے کی ذکر سے قرآن کی تلاب سے توحید اور سندر سے دلوں کو مضبوط کیجیے کلب سلم جو کلب سلیم والا ہوتا ہے ایمان ہوتا ہے وہ شرک اور بدا کے سامنے ایک, ایک پہاڑ بن کر کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ اپنی زندگی اللہ کی راہ میں قربان کر سکتا ہے لیکن اللہ رب کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا پہاڑ سے زیادہ اس ہے اسے معلوم ہے کہ چند دن کی زندگی ہے اور یہاں اگر ہم نے یہ کر لیا ہمیشہ کے لیے جہنو ہمارے انتظار کر رہی ہے اس کا دل بہت قوی ہوتا ہے اللہ پر ایمان میں قوی ہوتا ہے نبی کی شدت کی تعلیمات پر عمل کرنے میں قوی ہوتا ہے توحید پر کبھی ہوتا ہے شرک اور بداعت کے سامنے ایک پہاڑ بن کر کے کھڑا ہوتا کبھی شرکت سے اور بدعات اور خرابات سے کبھی کمپرومائز نہیں کر سکتا وہ کبھی ان کے ساتھ سودے بازی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے دل کے دل اللہ تعالیٰ خوف ہوتا ہے کبھی کلب ہے, ہے سلیم بارے. ایسے لوگوں کی اللہ نے فرمایا اللہ بنانا طلّہ طلب سلیم جو کلب سلیم لے کر کے آئے گا اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے محفوظ رکھے گا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عبام ہمارے دلوں کو ہمیں آپ کو سب کو جہنم سے محفوظ رکھے ہمارے دلوں کو کلب سلیم بنائے کلب منیم بنائے ڈرنے والا دن بنائے ابھی ایمان میں آئے اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صلاح کرے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ پختہ کرے ایمان اور توحید اور سنت کی محبت اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کے ذرا پختہ کرے اللہ رب ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے داداب سے قبر کے اداب سے محفوظ رکھا اور اللہ علیہ القان نظیم عن عفانیا کو بلایات ذکر حفیظ ان نو تارجواد الکریم ملکمبر الف الرحم